مسئلہ میں مجھے تمام واٹس اپ گروس و شیخ مسلم برف سلامت کرتے ہیں سلسلہ السلے دس انچاس ابلک تیرہ یعنی دس نمبر انچاسو ہے اور کتاب صفین میں سے 10 نمبر تیرہ اس میں جو عادی آ حضرت مبارکہ منتھا مولانا علیہ علیہ السلام کی فضلت میں بیان ہو رہا ہے وہ حدیث نمبر اکیس اور حدیث نمبر بیس اور اکیس ہے ان دونوں کا تجمہ حضرت وارن کانوں تک پہنچا رہا ہوں تو حدیث نمبر بیس حضرت امیر بیر سید الحمدان رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری سے نقل کریں ان جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر نقل کریں فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ اعضا وجل جعل ذریعت کل نبی فیصلب انََََََََََ اللہ اللہ مشا اللہ تعالیٰ از عز وجل عزت و, جل عز و, جل عز و جل جلالت شان والاد نے جعل قراد ذریعت كلِ ہر نبی کے ذریعت کو اس كی کے كی تسلسل كو فصول اس نبی کے اپنے سلم میں رکھا و جعال ضریعیت لیکن اور قراد مجھ محمد كے ذریعت كو فیصلب علیب نبی طالب علی نبی طالب کے سلم میں رکھا۔ اور علی نے طالب کے ذریعے سے میرے اولاد کو تاقعامت تک باقی رکھا تو یہ خاص شرافت جو ہے علیب نب طالب کو علیہ السلام کا حاصل ہے اس لیے قرآن نبی علیہ السلام سے جو اولاد پیدا ہوا سورہ سرِ مباع میں کہ قلط وبن وبنا کم ہاں جی و نسان وفسن سمن الج اللہ تعالی کازون اس صاحت مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے داد آپ نہ آنا تم ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں گے تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ اتنے پیارے نبی نے اپنے بیٹوں مولا حسن اور سحسین شیز اگرولا علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے حصے سے, سے نے لے کے گیا تو قرآن نے حضرت علیہ السلام کے بیٹوں کو رسول اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہاں تو یہ بہت بڑی فضلت ہے مولا علیہ السلام کے لیے کہ آپ کے اولاد کو پیارے نبی نے اپنے اولاد کہا ہاں اور قیامت تک جو ہے علیہ السلام سے پھیلنے میں اولاد کو اولاد رسول اور علیہ رسول سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی حضرت مولانا علیہ السلام کو حاصل ہے اس کے بعد حدیث نمبر اکیس میں فرماتے ہیں انیب ابن عباس رضی اللہ علیہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مولانی سے فرمایا لما خرج علاقہ زبان تھی تو جب آپ جنگ طبو کے لیے نکلا ہاں جی جنگ تبو کہ نکلا تو مولا علیہ السلام سے آپ نے خطا فرمایا خرج الناس دون علیم سارے لوگ اس جنگ میں نکلے سوائے علیہ السلام کے اور علیہ السلام کو پیارے نے حکم دیا علی آپ یہیں پر تشریف رکھیں گے آپ اس جنگ میں شرکت نہیں کریں گے اور علماء کو پتہ ہے کہ جنگ تبوک جو ہے مدرسے من تب حصر میں پڑھایا طالباً یہ شام کے قریب تھا 600 سو کلو کم از کم فاصلے پر تھا اور اس زمانے میں 600 میل کے فاصلے پر تھا طارب نسل اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں جا کے واپس آنے میں کم از کم جو ہے تین چار مہینے لگ گیا ہے ہاں جی بقول بعض چھ مہینے لگا ہے. تو یہ عرصہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کے رات تشریف لگے تو آپ نے مدینے میں علیہ السلام کو رکھا جب علیہ السلام کو مجنے میں رکھا اپنے جانشن بنا کر اور آپ کو ساتھ جانے سے رو جانے نہیں دیا تو علیہ السلام روئے آپ کے آنکھوں سے آنسو جانے وائے پیارے رسول آپ کو پتہ ہے میں ہر جام میں صفح اول میں آپ کے پشپنائے میں میں لڑنے والا مجاہد ہوں آپ کیا مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جائیں گے اس عظیم جام میں اور مجھے اس جام میں شرکت کی حضلت سے محروم رکھیں گے یہ فرما کر فا بکا علیہ السلام روئے آپ کے آنکھوں سے آنسو آیا جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت نہ دینے پہ مجنے میں رہنے کا حکم فرمانے پہ ازن کا روز علیہ السلام اور دوسرے کچھ لوگوں میں کتنی فرق ہے قرآن کے کتنے جو ہے لوگوں نے جنگ میں ہاں جی چونکہ ان موسم سال گرم موسم تھا مالی طور پر مسلمان اس اس دور میں چونکہ سال کے اس حصے میں پہنچے تھے کہ سابقہ فصلیں ختم ہوں نیا فصل نہیں ہے مات کرا کو ہاں جس سے فتوا تھا نیا فصل پرانے فصل ختم ہونے کو تھا ابھی کھجور وغیرہ پکڑنے کے قریب تھا تو بہت سے لوگوں نے بہانہ کر کے جو کمزور ایمان والے انہوں نے جانے سے معذرت فائل کیا اور نہیں گئے بعد میں کچھ لوگوں کے بارے میں پیمر نے ان سے واپس آ کر بائی گئے لیکن وہ مسلمان تھا ماناخ نہیں تھا کمزور لیکن مولا علیہ السلام وازیم حشیر آپ کو جنگ میں رسول اللہ خود حکم دے رہے ہیں آپ یہیں پر رہو اس کے باوجود علیہ السلام کی آنکھوں سے جنگ کے چاہت کا آپ کے اندر جو شوق کا جو جذبہ ہے اسلام پہ اپنی جان ساری ہے اور اسلام پہ اپنی جان قربان کرنے کا رسول اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا اللہ کے میں چہاد کا آپ کو وہ عظیم شوق اور جذبہ ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ملا تو آپ آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو آیا حدیث فرماتے ہیں بھابا کا علیہ السلام رویا تو پیارے نبی نے فرمایا میرے محبوب علی اما توضا کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں ان من من منزلت ہے میں موسیٰ یہ کہ آپ کا مقام میرے نزدیک وہی مقام ہے جو ہارون علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے بات ہو موسیٰ علیہ السلام جس طرح کوئی طور پر گئے تھے تو آپ نے ہارون کو اپنے جانشین بنا کے اپنے خلیفہ بنا کے قوم میں رکھا تھا تو اسی طرح جو ہے آپ کو میں مکے میں مدنے میں چھوڑے جا رہا ہوں میرے جانشین بنا کے آپ میرے جانشین ہو آپ میرا خلیفہ اور میں جا رہا ہوں جام میں تو یہ سر موسا نے ہارون کو جو سامنے موسٰ کے پاس ہارون کی جو مقام منزلت ہے میرے پاس آپ کا بھی وہی مقام و منزلت ہے ہاں ایک فرق ہے کہ اللہ نبی بعد موسا کے بعد ہارون نبی تھا لیکن آپ نبی نہیں ہو آپ امام ہو آپ ولی اللہ العظم ہو آپ امام المتقین ہو اور میرا وسیع اور میرا خلفہ میرے جان سین ہو ان اللہ یمب انا صبح آپ نے فرمایا میرے لیے یہ سزاوار نہیں ہے میرے لیے یہ ممکن ورجائش نے کہ میں اس جنگ میں جاؤں خلیفہ تھے مگر یہ کہ آپ کو اپنے جینسین بنا کے جاؤں سے بات دو معنی فرمائیں میں اس دنیا سے نہیں جاؤں گا میرے لیے اس دنیا سے جانا سزاوار نہیں جب تک آپ کو اپنا خلیفہ نہ دے دوں یا اس جنگ میں میں اس وقت تک نہیں جا سکتا ہوں جب کو میں آپ آپ ہی کو اپنے جینسین چھوڑے جاؤں چونکہ جو ہے یقینی منافقین تھے اسی موقع پر ہی تو منافقین نے وہ ماجدہ زرار بھی بنایا تھا ہاں جی منافقین تھے اطراف میں اور کوفار بھی تھے اہل کتاب بھی تھے سارے لوگ تھے تو مدینہ ص اللہ میں جتنے بھی لوگ جو جنگ کے قابل تھے جس طرح مفصی نے لکھا معرخین نے تیس ہزار کے لشکر لے کے رسول اللہ نے اعلی کتابیں لیسائیوں کے ساتھ جنگ کے لحاف نکلے تھے ہاں جی اور بادشاہ کے, کے ساتھ ان کے مقابلے کھیلے چونکہ آپ نے خبر سنی کہ رومی جو ہے ایک لاکھ یا دو کے لشکر لے کر مدنی پہ چڑھائی کرنے کے لیے نکلا ہے آپ نے سنا تو آپ نے ہم کو یہاں انوی دیں گے بلکہ ہم وہیں پر جا کے ان سے لڑیں گے تو اس پر جو ہے تیس لاکھ کا لشکر آپ نے لے کر رہے تیس ہزار لشکر اور جو ہے اس بعد یقیناً مدنی میں جتنے بھی جوان تھے جو بھی جنگ کو جانے کے قابل تھے سب کو آپ نے حکم دیا تھا سب ایجا جائیں تو یقیناً بات ہے علیہ السلام وہ سب جو ہے بچے بوڑھے اور معذور پخی تھے لیکن علیہ السلام کی کیا شان ہے کیا عظمت ہے کہ علی کا اکیلا مدنہ میں ہونا کفار اور اس اطرح میں رہنے والے عرب جو ہے قوائل کے لیے جو وہ جرد نہیں کر پاتے تھے کہ علی کے ہوتے ہوئے مدنح پر چڑھائی کریں علی کے ہوتے ہوئے جو ہے مدنح والوں پر کوئی حملہ کریں ان کو غارت کریں اور اس بات کو رسول اللہ جانتے تھے اللہ کی طرف سے اس لیے فرمایا یا علی جب تک آپ کو جانشین بنا کے نہ جاؤں میں اس جگہ میں نہیں جا سکتا ہوں تو عدالت السلام ہوں پیارے بیرنبی سلسلہ اور آپ کے حقیقی وسیع اور خلیفہ جان شیلم علیہ علیہ السلام پہ اور آپ کے آل پاک پہ علامہ صلی اللہ علیہ محمد وال